اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صف شہ امام نبا شاہباطہ صحب النبا شاہ اور باقی تمام گرامی خارن گرامی برادران سب کو شموسن سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ ہے کتاب دعوت شریف میں سے آج دس چار سو چالیس اولگ بیاسی ہے چار سو چالیس شروع سے لے کر ابھی تک یہ شریف کے دروش کی تعداد ہے اور بیاسی جو ہے ایٹی ٹو اورد فتھیہ کی شرح میں آج سے بیاسی, بیاسی نمبر درخت ہے اس میں جو ہے چونکہ ہمارا سلسلہ اوراد فتھیہ میں ہیں اوراد ختیہ کے حصہ اول میں یعنی ملک الجبار میں ہیں اس میں کل پچاس لا اللہ ہے اس کے علاوہ کچھ اضافی اور مطالبے ہیں تو ان میں آج جو ہے ہمارا بہت سال چوبیسواں لاََ اللّہ میں ہے آج کے بعد جو ہے اس مقدس دعا کلم میں ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق القیم اس سے پہلے والد میں تھا لا الہ الا اللہ الحق المبین تھا اب اس میں ایک لفظ چینج ہوا ہے ادھر موبین تھا یہاں یقین کے لفظ ہے صرف ایک لفظ چینج ہوا ہے بدلا ہے تو اس میں جو لغات ہے الملک اللہ اللہ کی تو توضیح حد ہو چکا کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں ہاں جی اللہ کے شواف کوئی پرشتش کے لائق نہیں کوئی شعر پرشتش کے لائق نہیں شوائے اللہ تعالیٰ کے ہاں جی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ خے. یہ سارے معنی صحیح ہیں اب وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کے سوا کوئی پروسیس کے لائق نہیں کیونکہ اس کے علاوہ باقی سب کیا اسے اللہ کا مخلوق ہے اس کا مرزوخ ہے اس کا مربوب ہے ہاں جی تو جو اللہ کا مرزوخ ہے اس کا مخلوق ہے اس نے خلق کیا اس کو حیات باسی ہے اس کو تربیت کر کے عالم مقامات تک پہنچایا ہے اللہ کے رب کی برکت سے اس میں رب کی برکت سے مرحوم ہے اللہ کی رحمتوں سے تو وہ کیسے معبود بن سکتا ہے ماں اللہ سب اللہ کی رحمتوں کا محتاج لیا ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق ہی نہیں سیرت ہے اس لیے اللہ نے قرآن باغ میں شرک اور سختی سے رد کیا اس کے کی رد میں بہت زیادہ دلیل پیش کیا اور یکتا پرستی پر بہت زیادہ زور دیا ہاں جی مبتا و مات ایک ہی اللہ کو ماننا اور جو قیامت کے برپا ہونا یہ دو عقائد ایسے جن پر قرآن میں سب سے زیادہ آزاد ہیں تو لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے شواب کوئی معبود نہیں اور وہ اللّہ الملک الحق و ہاں جی الملک کا معنی آپ لوگوں کو بتا دیا الملک کے معنی جو ہے کائنات کے کا حقیقی بادشاہ ہاں جی جس کے حکمرانی دونوں جہاں میں ہے الملک ہاں جی جو ہے وہ ذات جو بادشاہت کا بھی مالک ہے اور جن چیزوں پر حکومت کر رہا ہے ان چیزوں کا بھی مالک ہے ہر شے کے مالک ہاں اللہ تعالیٰ بادشاہ کل ہر شے کا مالک اللہ تعالیٰ اور بادشاہ بھی ہے مالک بھی ہے ہاں ہر شے کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے اور وہ بادشاہ حقیقی ہے اور حق کے معنی میں آپ لوگ بتائے حق ہے نیل ثابت شدہ ہاں جی اور سچ برحق ثابت شدہ یہ معنی جو ہے اس دعا میں مناسب ہے تو آپ کو بتایا پہلے بھی اور جو ہے تو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ بادشاہ ہے برحق بادشاہ ہے ہاں جی ثابت شدہ برحق بادشاہ ہے اور یقین کے کیا معنیٰ ہیں ماتیں جو ہے میں نے آپ سے بتایا الملک اور حق کے توضیب پیراگراف پیرا نمبر دعائیہ پیراگراف نمبر تیئیس میں ہو چکے ہے اللہ سے پہلے والے میں تو آگے جو ہے الیقین کے معنی جو ہے یہ ہیں لغت والوں نے کہ الیقین کے معنی جو ہے کسی امر کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ کسی بھی چیز کو پوری طرح سمجھ لینے کے ساتھ اس کے پائے ثبوت تک پہنچ جانے کے ہیں ایک چیز کو پوری طرح سمجھ بھی لیا اور اس کے موجود ہونے پہ پائے ثبوت تک پہنچ گیا یہ چیز ایسا ہے بدونی شک شعبہ کے اس لیے یہ صفات علم سے ہے یعنی یہ یقین علم کے صفات ہے اور معرفت درایت یہ بھی علم ہی کے آسام میں سے ہیں جانے کے معنی میں دھرک کے معنی میں وغیرہ سے اس کا درجہ اوپر ہے یعنی یقین کا درجہ کسی چیز کو جاننے میں معرفت اور درائت کے درجے سے بالہ ہے یہی وجہ ہے کہ علم الیقین کا محاورہ جو ہے یعنی علم ہاں جی یقین کو علم کی صفت قرار دی دیا علم الیقین الیکین محاورہ تو استعمال ہوتا ہے علم الیقین کہتے ہیں لیکن جو ہے معرفت القین درایۃ الیکین یہ الفاظ استعمال نہیں یہ علم جو ہے یقین کا مرتبہ بال ہے درائط اور معرفت اور علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین یقین کی تین قسمیں کیا ہے علم الیقین یقین عین القین حق الیقین اور ان میں قدر معنوی فرق پایا جاتا ہے سب یقین پر در قدر معنوی فرق پایا جاتا ہے یہ توضیح جو ہے محردات راغب میں کیا ہے تو الیقین یہاں انہوں نے اتنا سے لکھا ہے علم الیقین علم اللیخین، حق الیقین میں تھوڑا سا فرق پایا جاتا ہے ہاں قدر معنوی فرق پایا جاتا ہے تو اس کے توضیح جو ہے علم مطق کے کتابوں میں سیون سے میں نے اس کا خلاصہ آپ لوگوں کو ذکر کر رہا ہوں علم الیقین کسے کہتے ہیں کہتے ہیں عصر دیکھ کر جو ہے ہاں کسی عصر کو دیکھ کر معاشر کا علم عصر دے کر کا علم، جس کو علم یقین کہ جیسے دعاؤں دیکھ کر آنکھ کے وجود کے لوں آپ نے دعا دور سے دیکھا کہیں بہت زیادہ دعا نکل رہا ہے تو دعائیں دیکھ کر دعا اثر ہے آگ کا ہاں جی تو آپ کو یہ پتہ ہے پہلے سے کہ آپ کے لیے ثابت شدہ ہے دعاؤں تو آنکھ کے وقت تو نہیں نکلتا ہے تو جب دعائیں دیکھا زیادہ مقدار میں تو آپ کو یقین ہو جاتی ہے علم یقین ہو جاتی کہ وہاں ضرور آنکھ ہے حالانکہ آنکھ آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ نے جیسے دعاؤں دیکھ رہے ہیں بالکل دعاؤں جو ہے ہوا ہوا کو پرچ ہے دعا میں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ فلاں کہیں کہیں جو ہے آگ لگ جائے اس وجہ سے دعاؤں ہو رہا ہے تو دعائیں دیکھ کر آگ کے وجود کہ علم اثر دیکھ کر معاصر کہہ لوں ہن جیسے دعاؤں دیکھ کر آگ کی وجود علم اس کو بولتے ہیں علم القین اور علم الیقین کیا ہے بین ال یقین جو ہے آپ نے دعاؤں دیکھ کر آپ علم ہو گیا آپ نے سوچا کہا ہے کہ آگ لگے نقصان تو نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا اس دعان کی طرف تھوڑا فاصلے او دوان آگ اس دعاؤں کی طرف بڑھا تو تھوڑا فاصلے سے خود آگ کو دیکھا تو آپ کو آپ نے دیکھ لیا تو آگ کو دیکھ کر آگ کھیلوں ہاں جی آپ نے پہلے آپ کو صرف دعان دیکھا تھا ابھی آپ نے جو ہے اس دعا کی طرف آگ چل گیا تو آپ کو آگ نظر آیا تھوڑا فاصلے سے ابھی آپ گاہ کی آگ کی گرمی کو محسوس نہیں کریں اس فاصلے سے لیکن آپ نے آگ کے شولے دیکھا تو یہ ہوتا ہے آنکھ کا دور سے آنکھ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا اس فاصلے سے اس کی شدت گرمائش محسوس کیے بغیر اس فاصلے سے آنکھ کو دیکھنا یہ علم ال یقین کا حل اس سے تیسرا مرحلہ حق میں یقین ہے پھر آپ اور آگے بڑھا آگ کے نزدیک جا کر آگ کی گرمائش و حرارت کو احساس کرنے کے بعد ہاں کہیں آپ نے یہ سوچ بھائی یہ میرا آنکھوں کا دھوکہ تو نہ ہو صرف آگ کی شکل و آگ شعلے کی شکل واقعی میں آگ نہ ہو آنکھوں کا دھوکہ تو نہ ہو اور اس شک کو دور کرنے لیں آپ آگے بڑھا تو دیکھا سچ میں آگ کے حرارت گرمائش ہے اور یہ بڑھنا ممکن نہیں ہے ہاں آگ کا بہت بڑا شعلہ ہے یہ بڑھنا ناممکن ہے آپ کو گرمائش محسوس ہو رہا ہے آگ کی تو جو ہے آپ جو ہے اب آپ جو ہے آگ کے نزدیک جا کر آگ کی گرمائش و حرارت کو احساس کرنے کے بعد آگ کا علم کیا ہے اس طرح اس علم کو جو ہے آنکھ علم اس طرح حق القین کا مرتبہ ہاں تو آنکھ کے سے نزدیک ہو کا آنکھ ہے وجود کے علم کو حق القین بولتے ہیں ہاں جی ہاں گرمائش کو ہم نے محسوس کیا اس یقین کو حق القین بولتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ حق الیکین کا مرتبہ ہاں جی عین الیکین سے بلندر ہے اور عین ال اور حق القین دونوں کا مرتبہ علم القین سے مرتبہ ہے بلندر ہے یہ تینوں میں یقین ہے شک کسی میں نہیں ہے لیکن ایک دیکھا ہے دور سے دیکھا ہے ایک نزدیک سے دیکھا ایک اس چیز کی جو ہے حقیقت کو درخوا ارے علم ال یقین یقین کہ اس طرح تھوڑا تھوڑا علم میں فرق ہے ورنہ تینوں میں یقین ہے ایک میں اثر دیکھا جیسے آپ کبھی جو ہے اے اے اے ایک جگہ سے جیسے ہمارے گاؤں وغیرہ میں ہیں برف باری ہوتا ہے تو صبح آپ کو جو ہے رات بھر برف باری ہوا صبح وہاں سے جو ہے ایک راستے سے آپ جا رہے تو آپ کے آگے آگے جو ہے ایک آدمی کے جو پاؤں کی نشانی ہے ہاں جی. مسلسل پاؤں کی نشانی تو آپ نے اس آدمی کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کو اس کے پاؤں کے نشانی جو کہ اس کا اثر ہے آپ کو یقین ہو جاتا ہے یہاں سے بندہ گزرا ہے ہر کسی جانور کا بلی کا کتے کا کسی اور جانور کا تو اس کے پاؤں کا نشانی آپ مسلسل دیکھتے چلیں آگے آگے تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے اس اثر کے دینے سے اس کے مؤثر کا ہاں جی اسلم کے علم کو علم علم یقین بولتے ہیں پھر دور سے اس چیز کو دیکھیں اس کو عین ال پھر نزدیک جا کے اس کو دیکھ لیا اس کو لمس کر دیا چھوا ہاں جی جو بھی شیش ہے تو پھر ایک آدمی آپ کو آدمی کی پاؤں کی نشانی تھا ہاں دور سے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہاں وقن آدمی جا رہا تو یہ عین ال ہو گیا پاؤں کی نشانی دیکھ کر جو علم ہو گیا یہاں سے کوئی بندہ گزرا ہے یہ عین ال یہ علم ال پھر آگے آپ چل کے دیکھا تو آپ کو بندہ دور سے جاتا نظر آیا تو یہ ہو گیا آپ کا عین ال اور آپ تھوڑا تیز ہو چلا وضے تعلیٰ یہ میرا فلاں دوست تھا ہاں جی فلاں شرط سے ملاقات ہوئی باتیں ہوئی اب اس شرخت کے بارے میں جو علم ہے کہ یہ جو ہے حق ہو جائے تو یقین کہ یہ مراتب ہے ہاں جی اور آگے مزید فرماتے ہیں محتار الشہ نام میں الیقین یہ قاف نون اس کے مادہ یقین کے بعد کیا علم و ضوال شک کسی چیز کے بارے میں علم ہونا شک کا دور ہونا یوقال جو ہے ہاں جی یقنت الامر من باب طار و سے و ایقن تو قنت و تیکن ان سب کا معنی خلحب سب کا معنی ایک ہے وانا علیہ یقین من اور اسی سے یہی معنی ہے تو یعنی یقین کا معنی علم اور شک کا ظائل ہونا ہاں جی مختار الشیا میں یہ معنی کیا ہے یقین یعنی علم اور شک کا کسی کے بارے میں علم ہونا اور شک ظاہل ہو جانا ڈن ہو جانا یکن تو یکن تو باب اقال سے اشتعن تو باب استفال سے اور تو باب طفول سے سب کا ایک ہی معنی ہے اور اس میں جو ہے اس چیز کے بارے میں یقین پر ہوں جیسے بولتے ہیں اور میں اس چیز کے بارے میں یقین پر ہوں یعنی میں اسے جانتا ہوں جب آپ بولتے ہیں میں فلاں چیز کے بارے میں یقین پر ہوں تو کیا مطلب ہیں یعنی میں اسے جانتا ہوں اور مجھے اس چیز میں اور کسی قسم کی شک شبہ کے بغیر میں فلاں چیز کو جانتا ہوں یہ مراد یہ جو ہے اور المنجد نام الغد نے لکھا ال زوال یقین زوالشک یقین کے شک کا زائل ہو جانا ہے یقینی عمل ہاں جی نظر و اصطلاح سے حاصل ہونے والے علم برہان کے ساتھ ہاں جی ثابت ہونے والی علم کو بھی علم الیقین کہا جاتا ہے حقم الیقین واضح اور خالص بے شبہ حق النگس کہتے ہیں ایک کہ چیز بالکل واضح ہے اور شبحے سے پاک ہے خالد شبح نے پاک شبح سے پاک یعنی کسی قسم کے شک شبہ کے بغیر امر یقین جب بولتا ہے تو سچا واضح معاملہ کس چیز میں یہ امر یقین انہیں تو سچا واضح معاملہ المنجید لغا نے یہ معنی لکھا تو ان لغوی معنی میں سے یہاں جو ہے اس دعا میں لا الہ الا اللہ الملک الحق القین ہاں جی یہاں جو دعا میں جو ہے ان لوگ معنی میں سے یہاں بدون شک و شبہ کے علم کا معنی بدون شک شیخ شبہ کے علم کا معنی ہے ضوال الش کا معنیٰ ہے, ہے، یقین امر سچا واضح معاملہ کے معنی یہاں مناسب ہے تو اب اس دعا کا تجمہ کیا ہوگا لا الہ الا اللہ الملک الحق ال یقین کا تجمہ آپ کو یہ ہوگا ان لوگوں بھی معنی کو سامنے رکھ کر لا الح اللّہ اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی پوشش کے نہیں دونوں تجم سے جس کے بادشاہی الملک الحق جس ملک ان بادشاہی جس کے بادشاہی حق،, حق اور یقینی ہیں جس کے بادشاہی حق اور یقینی ہیں جس کے بادشاہی ثابت شدہ اور یقینی ہے اس میں آپ کے لئے اس کائنات کا حق کی بادشاہ اللہ ہونے میں آپ کے لیے کسی قسم کی شخص صبح کوئی گنجائش نہیں ہے ہاں جی یہ مراتے پہلے کہا تھا اللہ کوئی معبود نہیں اللہ بادشاہ حقیقی اور وہ اس کی اور اشکار ہے ابھی سے فرماتے ہیں اللہ کے وقت کوئی معبود نہیں اور وہ حقیقی بادشاہ ہے بادشاہ برحق بادشاہ ہے اور اس کے برحق بادشاہ ہونے میں اس کا انعت کے حقیقی بادشاہ اور مالی کے حقیقی ہونے میں ہاں جی آپ کو کسی قسم کی شخص وبا یقین نہیں ہے یہ آپ اس د سے اظہار کریں اللہ کی درگاہ میں دوسرا ترجمہ اس کا یہ کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں لا اللہ جس کے بادشاہی ثابت یعنی حق و برحق ہیں یہ دونوں اسے حق کا معنی ثابت و برحق اور یقین کے ساتھ بلا شک و شبہ واضح امر ہے یقین کے ساتھ بلا شک شبہ واضح امر ہے یہ توضیح جو ہے بندہ کی نے تو یہ پہلے والا ترجمہ دوسرا والوں کی ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ تھوڑا زیادہ واضح تر ہے جی لا الہ الا اللہ ملک الحق المبی ملک الحق اليقین یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کے بعد ثابت و برہات اور یقین کے ساتھ بلا شک و شبہ واضح امر ہے اور اس بات پر ہمیں یقین اور ایمان رکھنا ضروری تو یہ جی واقعہ کہ ہمارا معبود حقیقی اللہ تبار و تعالیٰ ہے اور اس کے حقیقی بادشاہ ہونے پر ہمیں یقین محکم ہے آپ اس دعا کے درج سے اللہ کے درگاہ میں اس حقیقت کا اقرار کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے حقیقی بادشاہ ہونے پر ہمیں یقین محکم ہے اور اس پاک ذات کے برحق بادشاہ ہونے میں ہمیں کسی بھی قسم کے شک شبہ نہیں ہیں یہ معنیٰ جو ہے اس دعا کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ کی بادشاہ برحق ہونے کے بارے میں اظہار کریں اور یقیناً یہ سب دعائیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی تمجید بھی ہے اور ساتھ ہی جو ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ بادشاہ ہے حقیقی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے انہیں کلمات کے ساتھ ناش کے اندر سے ختم کو پہنچتے ہیں